أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا یز فِيهِ لئی سکمس لی وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ قلم يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ ان شَيْءٍ بکلشئی ان عالم مقصد سور شور کا نفی شرق دعا کی کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی اور اس کے علاوہ پکار کے لائق نہیں ہے حوامی میں صبا کا یہی ایک مقصد ہے حوامی میں سبا کا یہی ایک مقصد ہے سورہ حامی مومن میں یہ مقصد بیان کیا گیا فد اللہ مخلصی علیہ الدین هو لا الہ اللہ فدعہ مخلثِ عل الدین وقال رب کمدعونی استجب لکم یہ دعویٰ بار بار ذکر کیا گیا سورہ حامیم سجدہ میں اس دعوے پر وارد ہونے والے چار شبہات اور اعتراضات کے جوابات دیے گئے یہاں اس صورت میں اسی دعوے پر وارد ہونے والے تین مزید شبہات اور اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی بار بار ہم ذکر کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کا کسی دعوے کو اور کسی مقصد کو ثابت کرنے کے مختلف طریقے ہیں یہ ایک طریقہ وہ اثبات کا یہ ہے کسی دعوے کو ثابت کرنے کا کہ اس پر دلیل ذکر کی جائے ایک یہ انداز ہے پھر وہ دلائل مختلف قسم کے ہیں یہ کبھی قرآن مجید کا انداز یہ ہے کسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ اس دعوے پر مخالفین کے اور معترزین کے جو اعتراضات ہیں اور شبہات ہیں تو ان کا جواب دینے کے ذریعے قرآن اس دعوے کو ثابت کرتا ہے اور علم المقاسمہ کے مخاطب کے ساتھ بحث مباحثہ کے ذریعے وہ جو اعتراض اور شبہ وارد کرتا ہے تو قرآن اپنے دعوے کا دفاع کرتا ہے تو اس صورت میں بھی گزشتہ حامی مومن کا جو اصل دعویٰ تھا اس دعوے پر وارد ہونے والے تین مزید شبہات کے جوابات وہ دیے جا رہے ہیں یہ پہلا شبہ وہ یہ ہے کہ یہ بات یہ صرف آپ کر رہے ہیں آپ کے علاوہ اور آپ سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کی تو اس دعوے کے دو جوابات دیے جا رہے ہیں آیت نمبر تین میں اور آیت نمبر تیرہ میں تین میں ذکر کیا کدا لِ علِّ و من قبل قلعہ العزیز الحکیم یہ وہی جیسے اللہ نے آخری پیغمبر کو کی ہے تو ان سے پہلے یہ سلسلہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے اور یہ وہی یہ تمام پیغمبروں کو کی جاتی ہے اور آیت نمبر تیرہ میں اس کا دوسرا جواب ہے کہ اس سے پہلے حضرت علیہ السلام ابراہیم موسیٰ عیسیٰ ان تمام کو بھی اللہ نے اسی توحید کی وہی کی تھی اور ان پیغمبروں سے بھی یہ کہا تھا کہ ان اقیم الدین والا تطفر فی کہ دین قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ کرو اس میں اختلاف نہ کرو تو توحید یہ تمام پیغمبروں کا متفقن اعلی دین ہے اور یہ متفقن اعلی طریقہ ہے توحید میں تو بالکل اختلاف نہیں ہے دوسرا شبہ اور دوسرا اعتراض کے تمام علماء یہ آپ کے خلاف ہیں تو اس شبے کے بھی دو جوابات دیے جا رہے ہیں ایک آیت نمبر چودہ میں اور ایک آیت نمبر اکیس میں اور تیسرا شبہ اور اعتراض کہ تمام کتابیں آپ کی مخالف ہیں آپ کے آپ کے خلاف ہیں آپ ایک بات کرتے ہیں اور کتابوں میں کوئی اور بات ہے تو اس کے پانچ جوابات دیے جا رہے ہیں کہ تم کون سی کتاب کی بات کرتے ہو قرآن تو کہتا ہے جیسا کہ آج کے درس میں اس تیسرے شبے کا ایک جواب دیا جا رہا ہے کہ قرآن کہتا ہے جس بات میں تم لوگوں کا اختلاف واقع ہو جائے فک مہو اللہ تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف لوٹاؤ یعنی اللہ کی کتاب کی طرف قرآن میں دیکھو تو آؤ قرآن میں اس کا فیصلہ کرتے ہیں دوسرا جواب آیت نمبر پندرہ میں وقل امن تو بےمان ضل اللہ کتاب میرا ایمان اللہ کی کتاب پہ ہے تیسرا جواب آیت نمبر سترہ میں کہ قرآن میزان ہے آؤ اس کتاب پر تولے چوتھا جواب استجیب لربکم تمہارا رب وہ ایک ذات ہے اسی کا کہنا مانو اور پیروں اور مولویوں کی بات نہ مانو ان کی لکھی گئی کتابوں کی بات نہ مانو اور پانچویں بات کہ قرآن روح ہے اور قرآن یہ وہی کردہ کتاب ہے اسی سے ایمان کی تفصیلات وہ معلوم کی جائیں گی تو یہ پانچ جوابات دیے جا رہے ہیں پانچواں جواب آیت نمبر باون میں یہ آج کے درس میں وہ مختلف تمفی ہی منشی انفحکم اللہ یہ جو تیسرا شبہ اور تیسرا اعتراض ہے تو اس کا پہلا جواب یہ دیا جا رہا ہے تیسرا شبہ اور اعتراض جو اب ابھی ہم نے ذکر کیا کہ تمام کتابیں آپ کے خلاف ہیں اور آپ کی مخالفت کرتی ہیں آپ ایک بات کہہ رہے ہیں اور فلاں مفتی صاحب نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے آپ یہ بات کہتے ہیں اور فلاں شیخ صاحب نے یہ دوسری بات کی ہے یہ جب بندہ قرآن بیان کرتا ہے تو آپ کے سامنے یہ طرح طرح کے شبہات یہ سامنے آئیں گے تو آپ کا جواب کہ آؤ قرآن کہتا ہے وہ مختلف تمفی ہے منشین فکم یہ إِلَ اور ہر وہ چیز یہ من منشعین جو آگے آ رہا ہے عسائت میں یہ اسی ماں کا بیان ہے اور کوئی بھی چیز ہر وہ چیز اختلف تم ہے کہ تم اختلاف کرو فی اس میں یہ منشین یہ اسی ماں کا بیان ہے یعنی ہر وہ شے کہ جس میں تم اختلاف کرو اور خصوصاً اس میں دین کے مسائل یہ تو سر فہرس ہیں دین کے مسائل خواب و عقیدے کے ہوں خواب و حلال اور حرام کے ہوں یہ تمام مسائل خواہ عبادات کے ہوں معاملات کے ہوں نیکی اور بدی کے ہوں سنت اور بدعات کے ہوں یہ تمام مسائل اس کا حکم یہ اللہ ہی کی کتاب میں ڈھونڈا جائے گا وہ مختلف تم شيء منشی فحکم مہ اللہ اور ہر وہ چیز کے تم اختلاف کرو اس میں فکم ہو اللّہ یعنی فت لبو حکم ہُو اللہ تو طلب کرو اس کا فیصلہ الہ اللہ کی طرف تو اللہ کی طرف کیسے مراد قرآن ہے تمام مفسرین کہتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف اس کا فیصلہ وہ لوٹایا جائے گا یہ اللہ کی کتاب کی طرف ہی اس کا فیصلہ یہ لوٹایا جائے گا بعض لوگ جب آپ انہیں کہتے ہیں کہ دین میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن پر قرآن اور حدیث وہ شریح نہیں ہے اور شریح نس میں وہ وارد نہیں ہے تو فورا سورہ نسا کی جو آیت نمبر انسٹھ ہے تو وہ تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں بعض ایسے طبقات موجود ہیں کہ اگر آپ کہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام ان کے سامنے لے لیں تو امام صاحب کا نام لینا یہ ان کی چھیڑ ہے اسی طرح اگر امام مالک امام شافی امام احمد ابن حنبل فقاہ کا نام لیں اشتہاد کا نام لیں قیاس کا نام لیں تو یہ نام اور یہ اصطلاحات سنتے ہی یہ ان کی چھیڑ بن جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آخر ان کی تقلید کی ضرورت کیا ہے اور آخر ان کے ان کی بات ماننے کی ضرورت کیا ہے کیوں کہتے ہیں قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ سورہ نساء آیت نمبر 69 تو دراصل یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کے ایک پارے کو تو انہوں نے پڑا ہوتا ہے لیکن پورا قرآن انہوں نے پڑا نہیں ہوتا تمہارا جواب یہ ہے کہ تم نے قرآن کی حفظ تشین وغا بتان کا اشیاء تمہیں ایک مقام اور ایک جگہ تو معلوم ہے لیکن ذرا میں تمہیں قرآن کی دیگر آیات کی سیر بھی کرا دوں تم تو اس آیت کو بطور دلیل پیش کر رہے ہو جو اہل قرآن ہیں جو صرف قرآن کو ہی دلیل مانتے ہیں اور حدیث کو سنت کو حجت نہیں مانتے تو وہ قرآن کی اس آیت کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں جو سورہ شورا کی آیت نمبر دس ہم پڑھ رہے ہیں وہ مختلف تمفی منشین فہک مہو الا اللہ اب یہاں پہ الا رسول سرے سے ہے ہی نہیں دراصل وہ بھی غلط استدلال کرتے ہیں اور جو سورہ نساء کی آیت نمبر انسٹھ وہ اپنے دعوے کے لیے پیش کرتے ہیں تو وہ بھی غلط کرتے ہیں دین یاد رکھیں یہ صرف ایسا نہیں کہ بس آپ کو ایک جگہ معلوم ہو بلکہ دین یہ قرآن کے قرآن کو سامنے رکھ کر قرآن کی تمام آیات کو سامنے رکھ کر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو مد نظر رکھ کر دین اس پورے مجموعے کا نام ہے یہاں پر قرآن کہتا ہے جس چیز میں تمہارا اختلاف آ جائے تو اس کا فیصلہ وہ اللہ کی طرف لوٹاؤ اس کا فیصلہ وہ اللہ کی کتاب میں ڈھونڈو طلب کرو سورہ نساء آیت نمبر انسٹھ میں یہ کہا گیا کہ فعن تنازع تم فی شعین فرد الا اللہ و بلکہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی طرف لوٹا دو اور پھر اسی سورہ نساء میں آیت نمبر 83 میں ایک تیسری آیت بھی آئی تھی یہ جی اگرچہ اس کا تعلق میدان جنگ کے ساتھ ہے لیکن ایک معاملہ تو ہے ایک معاملے میں ایک تنازعہ اور ایک اختلاف وہ تو رونما ہوا تو قرآن وہاں پہ کہتا ہے اِلَ رسول و الا اول امر منہم وہاں پہ اول امر بھی ساتھ میں ملا دیا کہ اگر ان لوگوں نے یہ بات اللہ کے پیغمبر کی طرف لوٹائی ہوتی وہ علامر منہم اور وہ جو صاحبان امر ہیں جو عمرا ہیں ان کی طرف لوٹا دیں تو وہاں پہ پیغمبر کے علاوہ عمرا کی طرف بھی بات لوٹانا حالانکہ اللہ کے پیغمبر موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں ہی کہ اگر وہ عمرا کی طرف بات کو لوٹا دیں ان تین آیات کو مد نظر رکھیں اور پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سامنے رکھیں تو آپ کو قرآن اور حدیث ان میں یہ جو موافقت ہے تو وہ سامنے آ جائے گی یہ حدیث سنن کی کتابوں میں ہے اور مسنت کی کتابوں میں ہے معادب نے جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بطور گورنر کے اور بطور قاضی کے یمن کی طرف اللہ کے پیغمبر انہیں بھجوا رہے تھے یمن کو اللہ کے پیغمبر نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا تو ایک حصے کی طرف حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا ابو موسا شاری کو بھیجا تھا اور ایک حصے کی طرف حضرت معاد ابن جبل کو بھیجا تھا معاذ ابن جبل کو اللہ کے پیغمبر جب بھیج رہے تھے تو حدیث میں آتا ہے بے متحکم کئی فتقوی یا معاذ معاذ فیصلے کیسے کرو تو معاض نے کہا بے کتاب اللہ میں اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلے کروں گا جیسے سورہ شورا کی آیت نمبر دس میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جس معاملے میں اختلاف رونما ہو جائے سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں ڈھونڈنا ہے یہ اللہ کی کتاب میں اس کا فیصلہ وہ ڈھونڈنا ہے ہمارے آج کل کے مفتیوں کا کیا حال ہے مفتیوں سے جو بھی بات پوچھی جائے یا اگر کوئی ان سے پوچھ لے کہ یہ آسمان کتنے ہیں سات آسمان ہیں تو یہ سب آسماوات پر دلیل کیا ہے ہمارے آج کل کے مفتیوں کا یہ حال ہے کہ قرآن میں ایک آیت واضح طور پر موجود ہوگی لیکن تب بھی وہ حوالہ دیں گے کہ فتح عالمگیری میں آیا ہے کہ آسمان سات ہیں اسی طرح رد المحتار میں فتح شامی میں آیا ہے کہ آسمان سات ہیں یہ قرآن تو کہتا ہے کہ سب سے پہلے معدب نے جبل تو کہتے ہیں سب سے پہلے میں اللہ کی کتاب پر فیصلہ کروں گا یہ آج لوگوں نے حنفیت کا وہ نام بدنام کر دیا ہے حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سب سے پہلے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آخو کتاب اللہ اولا میں سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو لوں گا میری دلیل کیا ہے سب سے پہلے میں اللہ کی کتاب کو لیتا ہوں پھر اس کے بعد سنت رسول کو تو معاذ نے جبل سے کہا فَإِلَّم تجد فی تم اگر ایک مسئلے کا حل یہ قرآن میں نہ پاؤ کیونکہ اللہ کے پیغمبر کو یہ پتا تھا کہ قرآن تو اصولی باتیں کرتا ہے اور قرآن تو جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں تو قرآن نے بعض چیزوں کی تفصیل اور وضاحت کی ہے لیکن بہت ساری چیزوں کی قرآن نے صرف اصول ذکر کیے ہیں مثلا نماز کے حوالے سے آپ سینکڑوں جگہ دیکھیں گے اقیم وصلاط اقیم و لیکن نماز کا طریقہ تو نہیں ہے قرآن میں لا محالہ حدیث کی طرف ہی جانا پڑے گا سنت کی طرف ہی جانا پڑے گا اسی طرح قرآن زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے لیکن زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ تمام احادیث میں ملتا ہے تو رسول اللہ کو یہ پتا تھا کہ معاذ تم اگر قرآن میں ایک فیصلہ نہ پاؤ سراہتاً سراہتاً ایک چیز کا حکم نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے معاذ نے کہا کہ بے رسول اللہ پھر اس کے بعد میں اللہ کے پیغمبر کی سنت پر فیصلہ کروں گا اللہ کے پیغمبر کو یہ معلوم تھا کہ ہر چیز وہ سنت رسول میں بھی میں نے اور وضاحت بیان نہیں کی تو معاذ سے کہا فعلم تجد سنت میں اگر نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے تو محاج محاج نے کہا اج تہ دو ری کہ میں اپنی رائے کے ذریعے اجتہاد کروں گا اب یہاں پہ اپنی رائے کے ذریعے اجتہاد کرنا اس کا یہ معنی نہیں بلکہ ابن کثیر نے اسی روایت کو اسی روایت کو سورہ حجرات کی جو پہلی آیت ہے یا ایو الدین امن اللہۃدیم و بین و رسولی تو اسی آیت کے تحت اس روایت کو ذکر کیا ہے اور یہی ذکر کیا ہے کہ معاد ابن جبل وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اپنے کو اور اپنی رائے کو میں قرآن اور سنت میں غور اور فکر کر کے پھر اسی سے میں ایک اجتہاد کروں گا اور میں استمباد کروں گا اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی میں ایک فیصلہ وہ کر سکوں گا تو جب رسول اللہ نے معادبن جبل کا یہ جواب سنا تو اللہ کے پیغمبر ان کے سینے پر اللہ کے پیغمبر نے تھپکی دی اور خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا الحمد للہ وہ رسول رسول اللہ لما یعدا رسول اللہ کہ اللہ کا احسان ہے اور اللہ کی تعریفیں ہیں کہ اس نے اللہ کے پیغمبر کے قاصد کو یہ توفیق دی اس بات کی کہ جس پر اس کا پیغمبر اللہ کا پیغمبر وہ خوش ہے یعنی یہی پیغمبر کا طریقہ ہے پیغمبر نے امت کو یہی سکھایا ہے اب ان تین آیات کو ملا لیں اور پھر معادب نے جبل کی اس حدیث کو ملا لیں تو آپ کے سامنے یہ آ جائے گا سب سے پہلے اللہ کی کتاب پھر اس کے بعد اللہ کی اللہ کے پیغمبر کی سنت اللہ کی کتاب جیسے یہاں پہ قرآن اور سنت جیسے سورہ نسا آیت نمبر انسٹھ میں اسی طرح اگر اس میں نہ ملے تو پھر اس کے بعد بات آتی ہے صحابہ کرام کی طرف پھر اس کے بعد آتی ہے امت کے دیگر فقائے کرام کی طرف یہ یاد رکھیں فقائے کرام کہتے ہیں کہ قیاس یہ مظہر ہے اور یہ مثبت نہیں ہے یہ بعض اصطلاحات ہیں یہ قیاس مظہر ہے کیا مانا یعنی قیاس کے ذریعے قرآن اور سنت کے ایک حکم کو ظاہر کیا جاتا ہے قیاس مصبت نہیں ہے یعنی قیاس قرآن اور سنت میں کسی حکم کو یہ الگ سے وہ ثابت نہیں کرنے والا کہ قیاس قرآن اور سنت میں ایک ایڈیشن کر رہا ہے بلکہ قرآن اور سنت میں ایک فیصلہ موجود تھا لیکن سراحتا نہیں ہے واضح نہیں ہے بلکہ ایک مجتحد اس میں غور اور فکر کر کے اس کا اظہار کر لیتا ہے اس کا اظہار کر لیتا ہے اور قیاس مظہر ہے وہ مثبت وہ نہیں ہے بلکہ اس پر تو ہمارے ہاں باقاعدہ قواعد پائے جاتے ہیں کہ جہاں پر نص موجود ہو تو وہاں پہ قیاس کا کوئی مجال نہیں ہے اور وہاں پہ قیاس کی کوئی اجازت نہیں ہے تو مقصد یہ ہے قرآن کہتا ہے وہ مختلف تمفی ہی منشین فحق مح اللہ ہر وہ چیز کے جس میں تمہارا اختلاف واقع ہو جائے فکم ہو بس اس کا فیصلہ لوٹاؤ اللہ کی طرف یعنی اللہ کی کتاب کی طرف ذالقم اللہ ربی ان صفات والا اور اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے کی آیات میں اس سے پہلے کی آیات میں اللہ کی صفات ذکر کی گئیں لہو ما فس سماوات و ماف العلی العظیم آیت نمبر چار میں پھر اس کے بعد یہ جی اللہ کی تعریف اور اللہ کی صفات ذکر کی گئیں وہ ہوا یوح الموتا وہ ہوا علاق کہ وہی متصرف ہے اسی کی صفات ہیں اور اسی کا اختیار ہے تو جب اختیار اس کا ہے تو اب اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ فیصلہ بھی اسی کا چلے گا حاکم بھی وہی ہوگا اس سے پہلے کہ ملکیت اس کی ہے تو پھر اختیار بھی اسی کا چلے گا وہ مختلف تمفی ہی منشی انفحکمہ ایسا نہیں کہ یہ کائنات زمین اور آسمان پہ تو اللہ کا رہ رہے ہو لیکن فیصلہ اس کا نہیں مانتے ایک ملک میں رہتے ہو اور اس ملک کے ملک کا قانون وہ نہیں مانتے جیسے آج کل کے ہمارے جو اپنے آپ کو بڑا روشن خیال کہتے ہیں اور دین سے وہ بیزار ہیں دین بیزار لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ آخر یہ پابندیاں ہم پہ کیوں ہیں تو آپ نے انہیں عقلی جوابات ہی دینے ہیں کہ جس ملک میں رہتے ہو اور اس ملک کے قانون کی تم تابیداری نہ کرو تو اس ملک کا قانون وہ تمہیں سزا دے گا اور اگر تمہاری خلاف ورزی وہ سنگین ہے تو تمہیں باغی قرار دے گا تو یہ کائنات یہ اللہ کی ہے یہ زمین اللہ کی ہے یہ آسمان اللہ کا ہے تو جب اسی کا ہے اسی کی کائنات اسی کا کھاتے پیتے ہو تو پھر فیصلہ بھی اسی کا مانو گے وہ مختلف تم إِلَ اللہ اور ہر وہ چیز کے جس میں تم اختلاف کرو تو بس طلب کرو اس کا فیصلہ اے اللہ اللہ کی طرف یعنی اللہ کی کتاب کی طرف یہ جی اللہ کی کتاب کی طرف اس کا فیصلہ وہ طلب کرو اور اسے واپس کرو امام بخاری ایک سو چورانوے ہجری میں یہ پیدا ہوئے ہیں جی ایک سو چورانوے ہجری میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور امام بخاری سے تقریباً کوئی چالیس سال پہلے تقریباً ایک سو ستاون ہجری میں ایک عالم پیدا ہوئے ہیں ابو عبید قاسم ابن سلام بخاری دو سو چھپن میں وفات پایا ہے اور یہ دو سو چوبیس میں ہے تو وہی امام بخاری کا ہم عالم ہی ہے یہ ابو عبید قاسم ابن سلام ان کی کتاب ہے کتاب الاموال کتاب الاموال بہترین کتاب ہے اور اس میں صحابہ کرام اور خلافۂ راشدین کے دور کو ڈسکس کیا گیا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو ایک ریاست کے لیے جو قوانین وہ ہونے چاہیے تو اس میں اللہ کے پیغمبر کے معاہدات کو اور ان کے فیصلوں کو ابو عبید قاسم ابن سلام نے ڈسکس کیا ہے اسی کتاب الاموال میں ایک روایت وہ جو عام طور پہ ہم کہتے ہیں میثاق مدینہ تو میساقِ مدینہ کے حوالے سے بھی انہوں نے وہ تفصیلی میساق وہ ذکر کی ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر مدینہ تشریف لائے تو یہاں پہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے درمیان اور اسی طرح مدینہ کے لوگوں کے درمیان جو انہوں نے ایک معاہدہ وہ کیا ہے اور پھر روایات میں وہ معاہدہ اور وہ میساق وہ منقول ہے تو کتاب الاموال میں ابو عبید نے یہ تقریباً کوئی بائیس نکات جو ہیں وہ اس کے ذکر کیے ہیں بائیس نکات وہ ذکر کیے ہیں اور انہی میں کہ انہی بائیس نکات میں ایک نقطہ وہ یہ بھی آتا ہے جو یہاں پر اس آیت کے تحت 22ویں نکتہ میں بالکل اخر میں یہی جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے وانه لا یحل للمؤمن اقر بما في هذه الصحيفه او امن بالله واليوم الاخر اين سر محدثا او يؤويه کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ پر اور روزے آخرت پر ایمان رکھتا ہو کہ وہ کسی مبتدیع کی مدد کرے یا اسے پناہ دے بلکہ جو کسی مبتدے بدتی کی یعنی اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں کسی اور کی مدد کرے اسے پناہ دے فن طلّہ ہی قیامہ لاق بلومن صرف ولا عدل اس کی نہ فرض عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ نفل اور آخر میں اللہ کے پیغمبر نے اس معاہدے میں یہ تحریر کروایا ہے وہ ان کم مختلف تم فی منشئی تبارک و تعالی و الا رسولی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارا جس چیز میں بھی اختلاف واقع ہو جائے تو اس کا فیصلہ وہ اللہ کی طرف یعنی اللہ کی کتاب کی طرف اور اللہ کے پیغمبر کی طرف اسے لوٹانا ہے اس کی طرف وہ لوٹانا ہے اور فیصلہ وہ انہی سے یہ کرانا ہے تو یہ بائیس نکات پر یہ معاہدہ اور یہ میثاق کتاب الاموال ابو عبید قاسم ابن السلام میں اور آخری نکتہ وہ یہی انہوں نے وہ ذکر کیا ہے اللہ ربی ان صفات والا تمہارا اللہ ربی کہ جو میرا رب ہے علیہ توکل تو اسی اللہ پر میں بھروسہ کرتا ہوں وہ علیہ انیب اور اسی اللہ کی طرف میں رجوع کرتا ہوں سورہ راد میں بھی یہ جملے یہ گزرے تھے اور سورہ رات کی طرح یہ صورت ہے اور سورۂ رات کی طرح کے مضامین ہیں علیہ ہی توکل تو وہ انیب اسی اللہ پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور سورۂ راد میں بھی یہی دعویٰ تھا کہ پکار کے لائق شرک فی دعا کی نفی تھی اور اس کی تردید تھی اور یہ مسئلہ ثابت کرنا تھا کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے فاتر السماوات سماوات پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا ول ارد اور زمین کا یہ مزید دلائل اقلیہ جعل لکم من اس نے بنائے ہیں تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے ازواجن جوڑے تمہاری بیوی تمہاری زوجہ وہ تمہاری جن سے ہے اور یہ کیا عجیب صورت حال ہوتی کہ تم انسان ہوتے وہ کسی اور جن سے ہوتی یا وہ انسان ہوتی تم کسی اور جن سے ہوتے جعل لکم من انفسکم ہیں اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جن سے ازواجن جوڑے انا میں ازواجن اور چوپایوں میں سے ازواجن جوڑے ان میں بھی وہ جوڑے جوڑے ہیں یار فی پیدا کرتا ہے اللہ تمہیں یزرا ذرا یذر او یہ بمانہ پیدا کرنے کے بھی آتا ہے اور بمانہ پھیلانے کے بھی آتا ہے اسی اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے فی ہی فی ہی میں اشارہ اس تزویج کی طرف ہے یعنی اسی تزویج میں اسی جوڑوں میں جوڑے سے مراد یہ نہیں کہ ڈبل ڈبل بلکہ اسی تزویج میں کہ انہی جوڑوں کی شکل میں کہ مذکر اور معنس کے اس جوڑے سے اللہ ان انسانوں ان مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور انہیں پھیلاتا بھی ہے یار حکم فیہ پیدا کرتا ہے تمہیں فی ہی اس تزویج میں یعنی اس ملانے میں اور اس جوڑے میں اس جوڑے کی شکل میں یا تعداد بڑھاتا ہے تمہاری پھیلاتا ہے تمہیں یعنی تعداد بڑھاتا ہے تمہاری فی ہی اس تجویج کے ذریعے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ اس میں رد شرک ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لی نہیں ہے کم اس کی مانند شیع ان کوئی چیز بھی نہ تو اللہ کی ذات کی طرح کوئی چیز ہے اور نہ ہی اللہ کی صفات کی طرح کوئی چیز کسی میں کوئی صفت ہے جیسے سورہ اخلاص میں قرآن کہتا ہے کہ ہو اللہ احد کہہ دیجئے پیغمبر شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے تو ایک تو تم بھی ہو ایک تو میں بھی ہوں نہیں اللہ کی یکتائی اور اللہ کی احدیت وہ مخلوق کی احدیت کی طرح نہیں ہے بلکہ اللہ و سمد وہ بے نیاز ہے اسے اس کی کوئی اپنی ضرورت نہیں بلکہ وہ دیگر مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے ہم سمد نہیں ہیں بلکہ ہم اپنی ضرورتوں کے لیے محتاج ہیں ہم کھانے کے محتاج ہیں ہم پینے کے محتاج ہیں ہم سونے کے محتاج ہیں اسی طرح ہم پیدائش میں محتاج ہیں ان تمام چیزوں میں محتاج ہیں وہ ایسا احد ہے کہ وہ سمد ہے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور وہ اوروں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے پیراگے لم یلد ولم یولد نہ تو اس کا کوئی جانشین ہے نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس سے کوئی جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ وہ کسی کا جانشین ہے یعنی نہ اس کا اصل ہے کہ کوئی اس کی اصل ہے اور اس کے بعد وہ وجود میں آئے ہیں اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ نعوذ باللہ وہ فنا ہو جائیں گے پھر ان کے بعد ان کا کوئی جانشین آئے گا ایسا نہیں والآخر ولم یا لَهُ کفون احد اور کوئی نہیں ہے اللہ کے مثل عہد ان کوئی بھی نہ ذات میں اور نہ صفات میں یہاں پہ لئی سکمس ہی ان نہیں ہے کمسلی ہی ان اس کی مانند شعی ان کوئی چیز بھی یہاں پر مفسرین ایک مشہور اعتراض وہ کرتے ہیں کہ کاف بھی مثلوں کے معنی میں آتا ہے تشبی کے معنوں میں اور مثل بھی شبی کے مانوں میں آتا ہے تو کیا مانا یعنی اگر کاف کو ہم کھول دیں کاف بمانے مسلو کر دیں تو معنی یہ ہوگا کہ لئیسا، لئیسا مثل لا لا کہ نہیں ہے اس کے مثل کے مثل کوئی چیز یعنی اس کے مثل کے مثل کوئی چیز نہیں ہے مثل یہ ہے کہ کوئی چیز وہ آپ کی طرح ہو تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے مثل کی مثل کوئی چیز نہیں ہے لیکن اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ کا مسل کوئی چیز ہے کوئی ذات ہے اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں اصل میں مبالغہ مقصود ہے مبالغہ مقصود ہے کہ اللہ کے مسل کی کوئی مسل نہیں ہے تو اس کا مثل وہ تو بالکل محال ہے اور ناممکن ہے اس کے مثل کی کوئی مثل نہیں ہے اور یہ مبالغتن استعمال کیا جاتا ہے اسی لیے اس اعتراض کی کوئی ضرورت نہیں لے سک مثلی شعیع ان نہیں ہے اس کی مانند نا ذات میں اور نہ صفات میں شیئن ان کوئی چیز بھی اور آگے یہ وہ ہوا سمیع البصیر یہ اسی کی وضاحت ہے بظاہر سمیع اور بصیر یہ اللہ کے علاوہ اس کی مخلوق کی بھی صفات ہیں لیکن اس سے پہلے تم نے پڑھا لئی سطح نہیں ہے اس کی مانند کوئی چیز بھی یعنی جو صفت اللہ کی اللہ کے لیے ہو یاد رکھو مخلوق اس کے ذرے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتی کسی بھی حیثیت سے وہ نہیں پہنچ سکتی اس صفت کو اللہ جیسے سننے والا ہے مخلوق ایسے سننے والی نہیں اللہ جیسے دیکھنے والا ہے مخلوق ویسے دیکھنے والی نہیں حالانکہ یہ وہ صفات ہیں کہ جو اشتراک لفظی ہیں جن میں لفظ میں اشتراک ہے تو جو صفات وہ مشترک ہیں اللہ اور مخلوق کے درمیان صرف لفظ میں ان میں مخلوق اللہ کی مانند نہیں ہے تو جو صفات اللہ کے لیے خالص ہیں اور وہ مخلوق کے لیے کسی بھی طرح روا نہیں ہے مخلوق تو اس میں بالکل کسی بھی طرح اللہ کی مانند نہیں ہے وہ ہوا سمیع البصیر اور یہ اللہ سمی یہ خوب سننے والا البصیر اور خوب دیکھنے والا لیکن اللہ کی اللہ کا سما اور اللہ کا بسر یہ اس کا ہم ادراک بھی نہیں کر سکتے کیونکہ نہ تو وہ سننے کے لیے کان کا محتاج نہ وہ دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج نہ اس کے لیے دور اور قریب کی کوئی قید نہ اس کے لیے اندھیرا اور روشنی کی کوئی قید یہ تمام چیزیں یہ مخلوق کے لیے ہیں لہو مقالید السماوات ورد خاص اسی اللہ کے پاس ہیں مکالید و چابیاں آسمانوں کی ولاد اور زمین کی مقالید یہ لفظ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اصل میں بعض کہتے ہیں کہ یہ فارسی لفظ ہے اور یہ پہلے ہم نے چابی کو بھی کہتے ہیں لہو مقالید السماوات والارض خاص اسی اللہ کے اختیار میں ہے چابیاں آسمانوں کی ولاد اور زمین کی یبسط الرزق رسق لم و, و یقدر وہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اور تنگ کرے جس کے لیے چاہے ان نحو بک الش عالیم بے شکی اللہ ہر ایک چیز پر ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے وہ مختلف ہر وہ چیز کے جس میں تم اختلاف کرو تو طلب کرو اس کا فیصلہ اے اللہ اللہ کی طرف یعنی اللہ کی کتاب کی طرف غالکم اللہ ربی انصفات والا تمہارا اللہ ہے کہ جو میرا رب ہے اسی اللہ پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی اللہ کی طرف میں رجوع کرتا ہوں وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا اس نے بنائے ہیں تمہارے لیے تمہاری جوڑے اور پالتو چوپاوں سے جوڑے یذر حکم فی وہ پیدا کرتا ہے تمہیں فی اسی تزویج میں یعنی مذکر اور منت کے اس میلاپ میں اور وہ تعداد بڑھاتا ہے تمہاری فی ہی اسی تزویج میں یعنی اسی ملاپ میں لئی س کم اس لی ان نہیں ہے اس کی مانند نہ ذات میں اور نہ صفات میں شعی ان کوئی چیز بھی اور یہ اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا خاص اسی کے اختیار میں ہے چابیاں آسمانوں کی اور زمین کی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لئے چاہے اور تنگ کرے جس کے لئے چاہے بے شک اللہ ہر ایک چیز کو عالم ان جاننے والا ہے واخر و داوانا رب المین